نہیں کر سکتے تھے ان کے باپ کا بوجھ بٹانے کے لیے سروے کا علی کی پرورش اپنے روم میں لو لی اور جب نبی کارلوس پر کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی گئی ہیں برابنڈا اگر کسی اور کی کوئی حیثیت ہوتی بات میری سمجھ رہے ہو کہ نہیں سوچوں کے ساتھ بات کو سنو اگر معلوم ہو تو نبی کے خلاف نبی کے ماننے والوں میں کسی دوسرے کی کوئی حیثیت ہے تو ابو بکر کے پاس نہ جاتے اس کے پاس جاتے اور اگر کسی کی طرح اسلام کی دیواروں کو تاخ کر کا تنوع رات کی تاریخیوں میں اٹھ کر آنسو کا نظرانہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے عمر کے اسلام لانے کا سوال نہ کرتے یہ میں اللہ عماری دل اسلامیہ مارا دن کرتا ہوں اللہ میرے کمزور ساتھیوں کو عمر سے قوت اور کہا ہے محمد اور رسول اللہ نے کہ نہیں کہا جھوٹ کی ایک بچہ جو نبی کی کفالت میں ہے نبی کی اس کو کہا سارا کام جو کیا وہ بچہ کو اپنی کفالت نہیں کر سکتا اپنی کفالت اس <تصفح> کو تو چچا کی گود سے لے کر اپنی گود میں لے رکھا ہے کہ چچا کا ہاتھ بٹایا جائے افسوس <تصفح> کی بات ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ سارے نبی کے صحابہ کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے کسی کی شان میں ترتیف کی بات کہنا اپنے ایمان کو خراب کرنا لیکن سب اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی مقام اپنی اپنی, اپنی اپنی منزل اپنی اپنی شان جو مقام ہرش والے نے سدیش تو دیا وہ کسی دوسرے کو اور اگر کسی اور کا وہ مقام ہوتا تو آخری زندگی کے لمحات میں نبی یہ نہ کہتے ان سے ارے ابو بکر لوگوں ساری دنیا کے احسانوں کا میں نے بدلہ چکا دیا ہے اگر محمد بھی کسی کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا تو وہ سدھی اکبر ہے اس کے احسانوں کا میں بدلہ چکا سکتا میرا ہی اس کے احسانوں کا بدلا اور کسی کا سبزہ کیوں نہیں جب بھی کہا تھا نبی نے ابو ہی کا نام لیا کسی دوسرے کا نام ہجرت کی رات نے کس کو بلایا اور ہجرت کی رات نے کس کو بلایا التن طواہ یوسف جب نبی کی بیویوں نے کہا آقا کسی اور کو بلانی تھا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 جانتے ہیں بے بھی شکیف آئے بلو شاہدہ میں جب صحابہ کا اختلاف ہوا امیر تو اور فیصلہ ہوا کہ وہ آ جائے اب کے مقابلے میں کوئی دوسرا نام پیش کرنے کی کسی کو جرت پتا تھا اپنوں کی حالت کی حالت یہ ہے تاریخ میں سیرت میں محبت نے محرفیل نے لکھا کہ رجبایو کے موقع پر جگپور لٹکرے جگہ لے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے آیا سروشا لوگ اپنے روکاکار کو لے کر ساتھ نکلے بھی ہوئی تلوار چوکیری لیجر لپکے تیس برسیں خور کی لمیاں بیٹھ تو کے ریلے سالوں ابو سفیاان نے پوچھا تیزر کا Hey, I ابو بکر نبی نے کہا کوئی جواب نہ دے چکی لہریں سلام لیں پھر آواز اور مردے کیا کہ اس میں کس کا کیا حساب ہے اپنوں کو بھی معلوم گانوں کو بھی معلوم کہاں پیس کو موڑو اور لوگ کیا موجود ہے ڈرتا تھا کہ کائرات میں سروے اور دیا کے بعد ابو بکر کا مقام اور ابو بکر کے بعد عمر کا مقام ہے کسی چوتھے کا نام باتیں بنا لی ہیں یہ کیا کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا اگر کسی اور کی یہ تو نبی یہ شاہ اپنی زندگی میں یہ نہ کہتے کہ مسجد میں کھلنے والے سارے گریچوں کو بند کر دو اگر مسجد میں کھلنے والا گریچا کوئی کھلا رہے گا یا نبی کا کھلا رہے گا جہاں ابو بغیر کا کھلا رہے گا رضی اللہ تعالی اگر کسی اور کی حیثیت ہوگی تو نبی نے جس عورت نے سوال کیا تھا. اللہ کے کی رسول مجھ کو رب کے واسطے کچھ بھی لیے میں نہیں تو نبی نے کہا بی بی اما تو ایسے وقت میں نبی کے پاس آئی ہے جب نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگلے سال آری مدد کروں وہ عورت بھی ہمارے سبھی جس کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی پود وہ بولو نبی پود ہوتے ہیں میرے عقیدے کی ہوتی تو وہ بات نہ کہتی جو ابھی میں اس کی طرف سے منقول ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اگلے سال آپ فوت ہوں گے تو پھر کیا کروں گی اور نبی شادی کا بھی یہی تھا کہ محمد فوت ہوگا اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو اس عورت کو چوک دیتے کہ عورت کیا بات کرتی ہے محمد پر تو موت آ سکتی ہی کہ نبی نے کبھی کسی کے عقیدے کی غلط بات کو برباد بہت اور ہے چھوٹی چھوٹی بچی نہ نبی کی آمد پہ دس بجا رہی ہے مدینہ تیوہ میں اور شہر پڑتی ہے فیردہ نبی شن یا اور نویشن کیا اللہ نے ہمارے اندر وہ نبی بھیجا ہے جو کل کی بات نہیں جانتا ہے تلال مدرو علیہ سلیائی شکر آل اللہ ہم نے وہ چلن کرایا ہے کہ ایسا روشن چاند کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ساری زندگی شکریہ اللہ کا ادا کرتے رہے تو اس لیول پر ہم کا شکریہ ادا ہو سکتا ہی جب یش ہو پیلو جب یا پیل اور یہ وہ نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے نبی پیشابی میں کس طرح کے دا دا رک جاؤ یہ اقریدہ جھوٹا ہے رب کے سوا کل کی بات کوئی نہیں جانتا نبی کسی غلط بات کو سننا بھی گوارہ کرتا سن لاہو اگر عورت کا اقریدہ ساتھ درست ہوتا نبی کیا کہتے تھے روک دے عورت تو غلط کیا نہیں ہے نبی بہت ہو سکتا اللہ کیا حدیث اگر آپ بہت ہو گئے تو پھر کیا کریں گے نبی نے فیصلہ کرنا دیا پارٹی دی ایسی بھی, بھی اگر محمد نہیں ہوگا تو محمد کا خرید آبو بغیر ہوگا اس کو کہنا تیرے نبی نے یہ وعدہ کیا ہے میرا آبو بغیر میرے وعدے کو پورا کر گا اپنے بھی بیگانے بھی سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو کس کا اپنے اور بیگانوں کی بات نوی کائرات میں اپنی آخر دو دن پہلے فیصلہ کر دیا کہا کیا اللہ بلو میں نولا اللہ اباب اور امیر والے نہیں جانتے آسمان والے نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ابو بکر نبی کے بعد اس کے سوا کوئی دوسرا ہو سکتا آسمان والے کا کہتے ہیں سلح ایمان لایا تو اسلام کی آبیائی ہوئی اور خدا نہ ہوتا تو اسلام ہی نہ ہوتا بس کی تلوار نے اسلام کی دیواروں کو سوار کی نو سال کا بچہ اس کی تکار میں استوار کیا کہ ایک جوان کی جوانی ہی نے استوار کیا عجیب بات ہے اور آج یہ باتیں کی جاتی ہے کس کی اسلام نے کیا خیمت سب اپنے اپنے مقام پر. لیکن معاملہ جان لو کہ جو مقام پشواس میں رب نے محمد کے صدیق کو عطا کیا وہ پوری کائنات میں کسی کو ہٹا اور ایک دری دان نے یہاں تک لکھا کہا علی کو خلافت سے اس لیے ہٹایا گیا کریب اسلام پوری دنیا میں نہ پھیل جائے عجیب بات ہے اگر اس لیے ہٹایا تھا تو پھر سدیق نے اپنا خون دے کے اسلام کو کیوں پھیلایا تھا اور بات اللہ کو ہے علی کی شان میں گستاخی کو کب سمجھتے ہیں لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یہ بات اس کے متعلق تو کہی جا سکے کہ شاید جس کو کام کا موقع نہ ملا ہو جس کو کام کا تو بولو اور جس کو کام کا موقع ملا ہو اس سے متعلق کوئی کوئی جھوٹا دعویٰ کیا جا سکتا صرف اس کا بھی موقع ملا فاروخ کو بھی موقع ملا اور زندورین کو بھی اور علی مرتزہ کو بھی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 جس نے کہا میں زندگی میں اسلام کا اتحاد کیا نہیں پوچھ سکتا اگر ڈی کا پیل ختم ہو گیا تو ہو گیا ابو بکر کا خون محمد کے ڈی میں چلے گا اسی لیے مردوں نے کہا ردہ ابا بکرہ آپ استدار موجود ہیں ابو بکر کی تلوار موجود پھیلایا اسلام اس کا دور آیا ایک ہی وقت میں مشرق پر بھی لڑائی ہو رہی نظرب پہ بھی شناول پہ بھی جلو پہ بھی اور اسلام کے منتر کہتے ہیں مجھوسی امامی ساخی کہتے ہیں جب تک عمر زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے لشکروں کو شکست دے سکتی نہیں جس نے کتنا ہے پھیلایا اسلام کا دور آیا پورے ایشیا افریقہ کے دروازوں پر فاروق کے زمانے میں قبضہ ہو چکا ہے اس کا دور آیا اس نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا یا افریقہ روس چاہا کوئی دنیا کا ملک کیسا نہیں آ جاؤ محمد کا پرچم پرچمہ لہرا گیا ہو صلی اللہ <سلاللہ> اور پھر اجریے مرتدہ کا دورہ پھر اجریے مرتدہ کا رضی اللہ ہوتا اور افسوس سے کہا اب تو بیٹے تلے اہل قبلا صدیق اسما اسلام کی وجوہات کو کائنات میں پھیلاتے رہے مجھے بدقسمتی سے اہل قبلہ کے ساتھ ہی لگنا پڑ گیا مجھے اور سمجھانے کے لیے بات کہہ دوں جاؤ دس لوگوں کو بہت کچھ دمک کے بار ایک انچ زمین ایسی بھی بات کرنا بڑا آسان ہے ذرا آنکھوں میں ہاتھ کے سے بات کرو پتا چلا اسلام کے لیے کس نے کیا کیا رضی اللہ تعالی عنہم نہیں اسی لیے ہم نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے مقدس گروہ اگر کوئی ہے تو صحابہ کا ہے اور صحابہ میں سے سب سے افضل صاحب اگر کوئی ہے تو بے اچھے استعمال کے کورا فتح بھی ہے جنہوں نے ادیبیا کے مقام پر رسول اللہ کے ہاتھ پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی کسن کھائی دی. پھر ان سے بھی افزل کوئی ہے تو جنگل کے تین سوتےرا ہے جس جنگ کے شرکا کو رب لکھا جاؤ جو جو چاہے کرتے رہو میں نے جنت میں لکھ کے ادا کر دی ہے ان سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ دس تبابہ ہیں جن کا نام لے کے محمد جنت کی بشانت بھی ہے اور پھر اس طرح میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو چار بعد دیگر نبی کے بعد نبی کی مسئبے خلافت میں بیٹھے اور ان چاروں میں سے سو سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ہے نبی ندی متعلق کہا تھا کہ اس کے لیے جنت کے ہاتھوں دروازے کھولے جا رہے تھے ابو بکر علی صدیق رضی اللہ تعالی ارون کے بعد ہنر فاروق آر رضی اللہ تعالی اور ان کے بعد ہر یور ہے اس بارے میں رضی اللہ ہو تعالی اور ان کے بعد ارجے رضی اللہ ہو تعالی ترتیب یہ ہے یہ تو میں آپ کو تبدیل کر دا. اسی لیے جب کسی نے انہیں ہزم امام سے پوچھا سب سے پہلا مومن کون تھا تو آپ نے پرمایا بحث کو چھوڑو کون تھا خلیجہ سی کے اریسا کے تھا دیکھو کہ جس کا ایمان سے مفت ہوا وہ کون تھا مدیسا کو اپنی بھی تھی ابھی تو بچہ تھا گھر میں پر بیس پا رہا تھا سب سے پہلے کہیں وہ ابو بکر اس سے جیت تھا رضی اللہ تعالی جو تیر آسان کے محمد کے ساتھ کھڑا تھا ارے یہ سلاح تو جو تیر محمد کے سینے پہ آئے پہلے ابو بکر کا سینہ چھین کے جائے اس لیے ہمیں ان حقائق کو سمجھتے ہوئے نبی کے صحابہ کی عزمتوں کا اقرار کرتے ہوئے نبی کے رسام سے محبت رکھتے ہوئے ان کی کاروباری اختیار کرتے ہوئے اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان کی عظمت میں فل سے جب تک ملحوظ نہ رکھا جائے ایمان کامل ہو سکتا آس اور یہ لڑائی جو لڑی کائنات سے اس کائنات میں جڑی وہ اپنے خاندان کی عظمت کی لڑائی نہیں بلکہ رب کی ربوبیت اور کروحیت کی لڑائی تھی لوگوں نے اس اسکوائر بیٹ کا مسئلہ بنا دیا سب کچھ علی چلیے تھا اگر علی کے چلیے تھا تو لوگوں کو اس سے کیا پہلے رضی اللہ تعالی عنہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تبلیغ آپ کی ساری دعوت اس کائرات میں ربطی کا حیث بنوانے کا وہ تو ہی جو آج سارے مسلمان بلا بیٹھے جو آج کسی کو یاد نہ حاکموں کو نہ محکوموں کو نہ آتا کو نہ رہایا سارے شیرتے تلے ہوئے اللہ ہم کو سدیش کا ایمان شاہ کی عدالت عثمان کی سخاوت علی کی شجاعت عطا فرمائے اور جیسے ہی دی اس بات پہ قائم رکھے کہ ہم اس داوت کو اختیار کیے ہیں جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی